ناز شریف کے اشعار یہ اشعار جناب کامل چاہیے تھا نان شریف کے بعد میرے ہاتھ سے ہیں جس کے عبان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور قدر دوار دو کے بیان سے پہلے جناب کامل نے جما کلام نانکیا کلام ہونا جس میں چھپا ہوا ہے وہی بات تو سنا لوگ نے کنیا بھی کروائی وہی سنا دو منشن مدینے کی ہوتی ہے مدینے کی زمیا اس سے پہلے بالا رشاعت فرمایا में ہماری के میں فلاح آباد کے بزرگ شاہ کامل چاہیے کا یہ ہمیں نعی آشع سنائیں گے میں بیچ بیچ میں ان کی تشریف کروں گا تو ان کو میں نے اوپر بٹھایا ہوا ہے ناز شریف پڑھنے والے کو اپنے سے اوپر کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا منفون ہے اس لیے میں اپنی سطح سے ان کی سطح کو بلند کر رہا ہوں اور پانی نیچے ہی کی سطح کی طرف آتا ہے لہٰذا ناز شریف کا آب فیض نی کی سطح کو سیراب کرے ہم سب سیکھنے کی باتیں غلط ایسے آداب اور ایسا ایسی تواز اور ہم سب کو نص بتا مکین کی دیا عرصے ہوتی ہیں مدینے کی دن عرشے داری معلوم ہوتی ہے مدینے کی دنیا معلوم ہوتی ہے کجلی کا ہے معلوم سہ جو بند میں رو مو بھی معلوم ہوتی ن سج میں رو ہے موبی مالو ہوتی نے. تو رنگی شام روپے اندری معلوم ہوتی ن شری مانو نجلی گے مانو موتی ن سجی مانو شام شاہ ماشاء ماشاءاللہ کامل ساتھ ہیں مدینہ منورہ کے صبح شام پر کیا عمدہ نقشہ کھینچا ہے سب سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے نور کی تجربی ہے سgame. اور شام آپ کے ذلج مبارک کی تیاری میں بہت بہترین شعر ہے مگر پے بڑوں ہوتی ہے ہر کچھ بریا کی جو نرواں جان ہوتے ہر کشن پر یا کیونوا جان کہیںالم سے کہیں جاتا نتی ہوتی جن میری ٹالم سے کہیں جاتا نتی مان کمی نورے مجسم سے جو بابا تارے کا دل سے کمی نور مجسم سے جو بابا تارے کا دل سے پتی لط میری یادا وہ کئی مالی ہے فضیلت میں یادہ ہو کئی مان اللہ کی تشریح میں فرما رہے ہیں یعنی ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ شریف کی زمین کے جتنے ٹکڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں مبارک رکھا ہوا ہے وہ کعبے سے افضل ہیں اور کعبہ ہی سے نہیں عرش اعظم سے افضل ہے کیونکہ بعد بدلا بزروگ تو یہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہذا مدینہ شریف جب حاضری ہو تو یہ مراقبہ کرو کہ آج ہم اس زمین پر ہیں اور اس زمین کے متصل اور قریب ہیں جو بابا شریف اور عرش آدم سے بھی افسر مدینہ پاک کی زمین کے جس ٹکڑے پر آپ کا جسد اثر رکھتا ہوا ہے کائنات میں اس پر کوئی بکری نہیں لہذا وہاں حاضری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے لیکن وہاں قرضے لے کر مت جاؤ سنت پر عمل کرو تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرۂ مبارک کا نور اور نور نبوت کو آپ خود اپنے قلب میں محسوس کریں گے کہ ابتدائے جنت کی برکت سے میرے قلب میں نور نبوت آ گیا اور جو سنت کے خلاف چلے گا تو سمجھ لو کہ جو پیغمبر کے خلاف چلتا ہے تو وہ سنت نبوی کو چھوڑنے کی وجہ سے رائے شیطانی اختیار کرنے کی وجہ سے ظلمات شیطانیہ کی زنجیروں میں آ جاتی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 کسی کا چلن نہیں ہے لہذا اس چلن پر جو چل پڑے گا بس اس کا کام بن جائے زمینوں جو موجود ہے کاتے <تصفح> زمینوں رے سے جو بادہ رستا ہے کاتے فضیلت میں لیادا وہ کہیں معلوم ہوتی نی پتنی ست میں لیا دیں معلوم ہوتی ہے روپے سرماری ہوتی رت خوب سے سرمارے نیم و, و دام ہو مجھے تفصیلیں پر آتے کو بھی معلوم ہوتی ہے مجھے تفصیل پر کو بھی معلوم ہوتی ہے روپ سے سر جی وہ ادا ہوتی کو بھی معلوم کی ہے نور کی عد بسم سے سوائے بہت نور کی عدا بسم سے کوئی کمہ میرے رے کی معلوم کوئی دے کی ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو روشنی ہو جاتی تھی دیکھو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اسلام کی عظمت رسالت کی عظمت یہ اپنی تعریف والے اشعار آپ ایک صحابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے سنا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر اشعار سننا بھی سنت وہ غالب محروم ذوقِ سنت ہے کہ یہ محض شاعری ہے یہ شاعری نہیں ہے بلکہ یہ عبادت کی روح ہے بلکہ نبلی عبادت سے بھی بڑھتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت حسان ان ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے اپنی تاریخ کے اشعار سنتے تھے اور دعا بھی فرماتے تھے کہ اے اللہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس صحابی کے دل میں اشعار کے مضامین کے ارقاب فرماتے اور دوسرے صحابہ بھی وہ اشعار سنتے تھے تو فنا شریف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں تعریف کے اشعار سننا یہ سنت نبی بھی ہے اور سنت صحابہ بھی تو ناج سننے والے اس وقت دو سنتوں کے متے لوٹ رہے ہیں سنت پیغمبر بھی اور سنت صحابہ بھی اور سنانے والا بھی دونوں مزے لوٹ رہا ہے کیونکہ وہ اپنے کان کہیں رکھ کر نہیں آیا تھی. کان اس کے ساتھ پٹھنے. رہا ہے لہٰذا دیکھو کیا مزہ آیا ہے. اور اس وقت کے سنانے والا بھی دونوں مزے لے رہا ہے سنتمبر یعنی اپنے کانوں سے سن رہا ہے اور سنت صحابی کی طرح سنا بھی رہا ہے میں بیچ बीच میں چھوڑی تھی پیش کرتا ہوں تاکہ اثر کی وجہ سے جن کی روح بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہو تو میں کھینچ کر نارمل کر دوں گی نور کی عدل سے سروارے سروری وہ وہ خرآم ہوتی مجھے تفصیل بھی معلوم ہوتی بھى ہے نور کی نظر نقب سے اٹھتی نور کی اد نم سے کوئی کم لگا کی معلوم ہوتی نئی کم رے لگا کی معلوم ہوتی نجلی سور کی ہاتھ میں میرا ہی من لے ججلی کی حق ہے میرا جی مان دے تجلی جس کو کہتے ہیں یعنی ہی معلوم ہوتی ہے تجلی جس کو کہتے ہیں ہی ہے پور کی حق ہے میرا جی مان لے بند یعنی ہاں میرے دالت کے برابر ہے نر وے باب پرو میں یہاں بند میرے دالت کے نام پاگ کروا یا مد میرے دالت کے بقیو سات بز مے آل سے معلوم ہے بکیوئے پاک ہے ہم یا مد میرے دالت کے ہوتی وہ دوری ہو کے ہو نظر کس پر نہیں میری بدھوئی ہو کے قربت نظر درج پر نہیں میری محبت آپ کی دل کے قریمان محبت آپ کی دل کے بڑی مالو ہوتی نیو کے قربت پر نہیں دے محبت آپ کی دل کے بڑی معلوم ہوتی ہے محبت آپ کی دل کے بڑی مالو آپ محبت آبوں کی جس کے وہ دل میں مل میں چاندنی کامل محبت آبوں کی جس کے وہ دل میں مل میں چاندنی کامل یہ دنیا دیے پل سے بڑی مالو ہوتی ہے یہ دنیا دیے پل سے بڑی مالو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی کو حاصل ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ مبارک یعنی سنتوں پر چلنا جانتا ہوگا سنتوں پر چلتا ہوگا سنتوں پر جان دینے والا جتنا زیادہ سنتوں پر عمل ہوگا سنتوں سے محبت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق مبارک سے محبت ہوگی اور اس پر عمل ہوگا اتنا ہی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو حاصل ہوگی اور جتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی نقش قدم نبی کے جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے محبت جس کے مدل میں جانگلی کامل محبت کی جس کے وہ دل میں جانگلی کامل کا یہ دنیا اسے دے مانو ہی دنیا اسے پھل دے بری مانو بہت ہی مدینے کی عرشِ بری مانو ہوتی ہے مدینے کی زمین شری مانو ہوتی ہے تجلی گانے ہوتی ہے تجلی گانے وبول سڑ جو برطوبی مان د جو برطھی ماں ہوتی ہے ترنگی شام دلحے ہم بہم ہوتی ہے ترنگی شام دلحے ہم بہمان سوز ولایت کا راستہ احمد اللہ کا یہ واد ہے انیس سو 1991 کا نومبر انیس کا واضح کا راستہ ہیں کہ جہاز کی پرواز کو معمولی پرندہ بھی نقصان پہنچا دیتا ہے ہیں کہ کیا کہیں آپ بادشاہ کی پرواز کو اور طاقت پرواز کو اندھی کیا جائے آپ سوچئے ہوائی جہاز جب ہوتا ہے تو ایک پرندہ بھی اگر ٹکرا جاتا ہے تو اس کی رفتار متاثر ہو جاتی ہے حالانکہ ہوائی جہاز کی طاقت اور اس کے وزن کے سامنے پرندے کی کیا حقیقت ہے اس لیے جس طرح ہوائی جہاز چاہتا ہے کہ میری پرواز میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز حائل نہ ہو ایسے ہی اللہ والے اور اللہ والوں کے غلام افطالہ کی طرف بولنے میں اپنی پرواز میں نہیں چاہتے کہ کوئی حائل ہو پہچانو ذرا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان کے درج دل کو تم, تم چھپا نہیں سکتے یہ خطرہ تو نہیں ہے کہ چھپا لو گے یہ بھی میرا شعر ہے ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپی جاتا کس طرح ہاتھ چھپائے گی لگو کا سریا ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپی جاتا کس طرح ہاتھ چھپائے گی لگو کا سریا اللہ والوں کی اور ان کے غلاموں کی آن پر پابندی عائد کرتے ہو تم کو شرم نہیں معلوم ہوتی خدا کے آرام سے اور ٹہل سے نہیں لگتے ہو نادانی کی یہ کون سی محبت ہے ناگان دو سے تو عقل مند دشمن بہتر ہے حقیقت اللہ علیہ کا ساڑھے تین گھنٹہ بیان ہوا اس دن عمامے کے, کے پیش بھی صحیح نہیں تھے چیڑے سے تھے اظہر کو ایسا جوش تھا کہ امامے کے پیش بھی میں بھی ترکیب نہیں تھی ایسے جیسے کوئی دیہاتی ہن جوتنے والا پٹکا بان لیتا ہے اور لاٹھی بھی بہت اونچی بند بھی لٹکا ہوا اور ایک پینچا اوپر ایک نیچے آج کل کا نالائک بری گو تو کہے گا کہ ذرا آپ حیثیت درست کر لیجیے آپ کو معلوم ہو رہے ہیں آ اللہ والوں کو پہچانو کہ آج وہ کس مقام پر ہیں ہم کو کیا کیفیت ساری ہے کہ اس کے اس کے جس سے جام پاجاموں کی ترکیب اماموں کے پیچ اور ادارہ بند لٹکے ہوئے اپنے جسم کے تمام خوبوں پر پر سے وہ بے خبر ہو چکے مجھے اس وقت ایک شیر یاد آیا زندگی زندگی سے رہی بے خبر زندگی سے رہی بے خبر ہم نے کیا جانے وہ ظالم جنہوں نے اللہ والوں کو نہیں دیکھا ایسی عاشقی ارے فاطقی سے بھی بدتر ہے کہ جو اللہ والوں کو اور ان کے غلاموں کو اللہ کی طرف ہونے نہ دے میں نے اضر شاہ بھول کو دیکھا ہے جو صبح سے ایک بجے دن تک ناشتہ بھی نہیں کرتے تھے لیکن دس دس پارے قرآن شریف پڑھتے تھے جس وقت درمیان درمیان میں اللہ کہتے تھے تو مسجد ہی جاتی تھی معلوم ہوتا تھا سر وہ دیوار ہی رہے ہیں کس مقام درد سے وہ اللہ کا نام لیتے تھے آج پانچ منٹ بھی اللہ کا نام لینا لوگوں کے لیے مشکل ہے دس منٹ ذکر بتاتا ہوں تو بھی آج کم لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسے شہر کو دیکھا کہ جو تین بجے رات سے لے کر گیارہ بجے دن تک کتنا وقت ہوا آٹھ گھنٹہ ستر سال کی عمر میں کمر ایسی تھی جیسی میری اس وقت سیدھی دیکھ رہے ہو حضرت نے تحجی پڑی دو دو رقط کے بعد سجدے میں روئے پسی کا گردا پڑا ذکر کیا ساتوں منزل منا جاتے کی پڑی اور دس پارے دلاوت کیے اس لیے میں شاہد المنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہی شعر پڑھتا ہوں زندگی زندگی سے رہی بے خبر ہم نے دیکھے ہیں ایسے بھی اہم نہیں اجام پرخ پر, مٹی کے کھلونے سے کھیلنے والے اللہ والوں کی روح کی روحانی پرواز کو کیا جانے یاد رکھو کہ گناہوں سے عقل پر خطب اور عقل پر ظلمات کا گھیرا آ جاتا ہے اس لیے ہمیشہ مانگتے رہو اے خدا جوہ تو ادب اے اللہ میں ادب کی توفیع مانگتا ہوں شہر کے سامنے اپنی کوئی حیثیت مت جانا اپنے کو کچھ سمجھتا ہے تب سمجھتا ہے کہ میرا مقام اس درجے کا ہے میں اس قابل ہوں تو شہر کو رائے دے سکتا ہوں یہ ہے عجب و دل تکبر سب مرض کا دادا ہے میں مشورہ دینے کو منع نہیں کرتا لیکن اس کے اوقات ہوتے ہیں جب جہاز رنگے پر کھڑا ہو تو مشورہ دے دو کہ پرانست اس, اس وقت ذرا انجینئر سے کسوا لیا جائے لیکن جب ہو رہا ہو تو اب اس کو مت ہو ایسے ہی شیخ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا مضمون بیان کر رہا ہو اس وقت کسی چیز کو یاد بھی نہ دلاؤ یہاں تک کہ دوا کا وقت بھی آ گیا ہو تو دوا بھی مت یاد دلاؤ ہاں بعض شیخ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت منظم ہوتے ہیں انتظامی شان رکھتے ہیں ان کو یاد دلا دو اگر انہوں نے ہدایت کی ہو لیکن جن کے حالات اس قسم کے ہوں جامع چاقا راتو سر مسان جن کے اہل اللہ کے حص سے جامع چاک جا ہو چکے ان کے رفو کی فکر مت کرو کہ لاؤ ہم اس کو سلائی کر دیں نرمستوں کے ساتھ انتظامی باتیں مت کرو تم چاہو تو میرا منتظم نجاج شہر تم چاہو تو دوسرا منتظم نجاج شہر تلاش کر لو کس نے کہا کہ تم دیوانوں کے پاس آؤ جائے مجلو جائے جسے مجلوب نہ آئے آئے جسے رد وہ پھر کیوں ادھر آئے جسے رہنا ہو وہ جائے کہیں اور دیوانہ جسے بننا ہو بس وہ ادھر آئے سو بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا وہ آئے یہاں اور بشر بچشم و آئے ایک کسان اپنے لڑکے کو حاجی ڈاللہ صاحب احمد اللہ علیہ کے پاس چھوڑ گیا حضرت میرے لڑکے کو آپ ذرا ٹھیک کر دیں یہ آوازہ پھرتا ہے کام نہیں کرتا کھیتی باڑی کے کاموں میں بیلوں وغیرہ کو چلانے میں ساتھ نہیں دیتا حاجی صاحب نے اس کو کچھ ذکر بتا دیا کچھ توجہ داری دعائیں مانگی وہ سارے بھی نسبت ہو گیا وہ ولی اللہ بن گیا اب تاج پڑ رہا ہے اشراب پڑ رہا ہے دلاوت کر رہا ہے پھر چھ مہینے بعد حاجی صاحب کے پاس آیا کہ میرے لڑکے کو بنا دیا ہاں بنا دیا لے جاؤ جب لے گیا تو کہا چلو تین بجے رات کو کھیت میں پانی دو تو وہ توجب پڑ رہا ہے کبھی شراب پڑ رہا ہے دعاؤں میں آواز کر رہا ہے اسے رش بار آپ نصیب ہو گئی اور کوئی باپ ہوتا اور کوئی باپ ہوتا تو ایسے بیٹے پر پیدا ہو جاتا مگر غالب دنیا دار تھا اس نے بہت ڈانٹا کہ تم بگڑ کے آئے ہو ہم نے تو بنانے کے لیے بھیجا تھا گیا حاجی صاحب میں اپنے بچے کو اس آپ کے پاس لایا تھا کہ اس کو بنا دو گے. تو یہ کھیتی باڑی کا کام اچھا کرے گا رات بھر کھیت میں پانی دے گا اور بیلوں کو چرائے گا اور آپ نے اس کو ایسا کر دیا کہ جب دیکھو اللہ کیس میں روتا رہتا ہے اور تعجد اور اشراک پڑتا رہتا ہے آپ نے تو میرے بیٹے کو بالکل بگاڑ دیا کسی کام کا نہ چھوڑا تو حاجی صاحب نے سنوایا کہ کی کیوں لائے تھے میرے پاس مجھے تو بگاڑنا ہی آتا ہے میں بھی کسی کا بگاڑا ہوا ہوں دیکھئے جس کو بگڑنا ہو وہ اختر کے پاس آئے لہذا جب تعمیر وطن ہو رہی ہو تو اس وقت پردیش کی فکر مت کرو اللہ والوں کو پہچانو جب ان کی روح اب تعالیٰ کے مضامین اور معلومت کی باتوں سے مہر برباد ہو اس وقت ان سے دوا کے لیے بھی بات مت کرو اس وقت ان کے جہاز میں تیز رفتاری ہوتی ہے کہ ایک معمولی پرندہ بھی درج مارتا ہے اور پرزے ٹوٹ جاتے ہیں آئے دن اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں کہ ایک معمولی چیل اور معمولی پرندے کے ٹکرانے سے جہاز کو نقصان ہوگیا جب اللہ عالیہ ان کے غلام دین کی باتوں کے وقت مانگے پرواز ہوں تو اس وقت دنیا کی کوئی بات ان سے مت کرو اور اگر اتنا برداشت نہیں ہے اتنی عقل میں صلاحیت نہیں ہے تو تم لفاقت چھوڑ دو لیکن چھوڑنے کو نہیں کہتا ہوں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ ہمیں اللہ عقل کی سلامتی عطا دین کی سمجھ عطا کرنا جن کو اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبتیں اٹھانے کی توفیع کی ہو تم ان کے پاجامے اور کرتے کو درست کرتے ہو تم انہیں مشورہ دیتے ہو کہ اس وقت, اس وقت بیان مناسب نہیں تھا پہلنا زیادہ ضروری تھا ظالموں ارے نابیناؤ اندھو اپنی حالت پر رحم کرو ایسے نہ لائے کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور اپنے سلیم عطا فرمائے معلوم ہوا کہ تعالیٰ کی محبت سے تمہاری روح بالکل ناکاش نہ ہے ورنہ تم پر وزشی ہو جاتا تم بھول جاتے کہ افسر کہاں ہے اصلی خدا کا عاشق وہ ہے جو اللہ کی محبت کے تذکرے سن کر خود بھی اپنے کو بھول جائے شہر کو بھی بھول جائے جب انسان خالق حیات سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کی کفالت اللہ تعالیٰ کے سکون ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی دیکھ بھال خود کرتے ہیں جس اللہ کے وہ پتا ہے ان کو اس اللہ کے حوالے کر دو من سوچو کہ دماغ کمزور ہو جائے گا بیان صحیح ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہنے کی عادت نہیں ہے وہی زمینی باتیں کرتے ہیں اور اس قسم کی کرتے ہیں کے پیٹ میں درد ہے درد اس کو چلانے پر مجبور کر رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ صبر کرو صبر کرو کابر شریف میں رو رو کے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا ایک پولیس والا آیا اور کہا اس دل اس دن یعنی صبر کر صبر کر اب بتاؤ یہ صبر کرنے کی کیا بات ہے ملتظم پر اپنی مؤثرت کے لیے کوئی رو رہا ہو اور کوئی اس کو کہے کہ صبر کر صبر کر مت رو ایسی نادانی سے اللہ بچائے وہاں تو کہنا چاہیے تمہیں رونا مبارک ہو جیسے کہ مولانا رومی فرماتے ہیں اے عشق مند ہو تاکہ تا میں اپنے اللہ پر ان کو خدا کر دیتا ایک آنسو رونے سے کہیں مزہ آتا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں کاش مجھے دریا کا دریا رونا نصیب ہو جاتا کہ میں اسے اپنے اللہ پر خدا کر دیتا ادور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قطرہ نہیں مانگا فرمایا عینین اللہ اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو اللہ کی یاد میں خوب برسنے والی ہوں معمولی دو چار قطرے آنسو کے نہیں اے اللہ ہمیں موسلا تھار برسنے والی آنکھیں عطا فرما حالت کا ترجمہ دیکھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگا حقن مانگا ہے یعنی اللہ بہت بہت برتنے والی آنکھیں عطا فرما. اللہ والے بھی یہ دعا مانگتے ہیں جون پور میں اس میں ایک مصرا شرحم دیا گیا کوئی نہیں جو یار کی لازے خبر مجھے یہ مصرا شراہ دیا گیا کہ اس پر لوگ اپنے اپنے, اپنے اشعار لکھ کر لائے حضرت نے فرمایا کہ ایک نوجوان نے اس پر جو مصرع لگایا اس کو ایسی وارواہ ملی سارا جلسہ اس کے شور سے بھر گیا حضرت کی روایت ہے کہ اس نوجوان کو نظر لگ گئی اور تین دن کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا ایسی سب نظر لگی کیسا فصرا ہوگا جس پر گہری نظر لگ جائے کہ جان ہی چلی جائے اس نے اس پر یہ فصرا لگایا کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے ایسے بہادر ادھر مجھے یعنی کوئی ایسا نہیں جو مجھے میرے محبوب کا پتہ دے کہ وہ کہاں ہے اے اللہ اللہ سے کیسے ملوں لہذا اے اے آنسوں کا تو ہی مجھ کو ادھر بہا دے یعنی اتنا رونا ہے کہ وہ دریا بن جائے اور میں اس میں کر اپنے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں یہ آنسو جو اللہ کی یاد میں اور اللہ کے علم پر محبت میں یا اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں خدا شہیدوں کے حکوم کے برابر اس کو وزن کرتا ہے کہ برابر بھی گونت چاہے مجید عشکرا در وزن شہید مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ندامت کے آنسو کو شہید کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نزدیک کوئی چیز دو پتروں سے زیادہ محبوب نہیں ایک آنسو کا وہ پترا جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو اور دوسرا خون کا وہ پترا جو اللہ کی راب نے گرا ہو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اپنے عشق و محبت میں اپنے محبت کے کامل اور دینا ہم کو والے گھر کو اللہ تعالیٰ اولیا سے بنا دے اللہ اولیاء سے یقین خطے انتظام ہم سب کو مطالعہ مارتے